الحمد <تصفح> الحمد والسلام الحمدلحمد اللہ نبي بسم اللہ صدق اللہ کریم شاہم العالمين دروشریف پل الم صرا محمد علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم الحمر المجید اللہ على محمد ولیٰ علی محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم الکحمیر محترم بزرگوں اور عزیز دوستو پیش نظر آیت مبارکہ میں حق افطالہ فرماتے ہیں ولقد کرم نا بنی آدم تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اکرام عطا کیا اکرام اور احترام ہم معنی الفاظ ہیں تو جس کا احترام ہوتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے تو ہب قرآن غریب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اولاد آدم کو فضیلت بخشی اور اس کو ہم نے عزت عطا کی عزت اور فضیلت کے کئی وجوہات ہیں مثلاً عزت کی پہلی وجہ انسان کو اللہ حرک العزت نے صورت عطا کی ہے چہرہ خوبصورت عطا کیا اور اس چہرے کی وجہ سے اس کو عزت بخش دوسرے اس کو عقل عطا کی جس عقل کی وجہ سے انسان ترقیوں کی منازل طے کرتے کرتے آج دنیا جدید ٹیکنالوجی اور ایجادات سے مزین ہو گئی اور یہ دنیا مزید ترقی کی طرف گامزن ہے تو اس کے پیچھے انسان کا عقل و شعور کام کر رہا ہے جو اور جانداروں کو اس نہج پر عطا نہیں کی گئی عقل ادراک کے معاملے میں تو ان کو دیا گیا ہے باقی تمام جانوروں کے پاس بھی عقل ہے مگر صرف ادراک کے لیے اور انسان کو اللہ رب العزت نے چونکہ عزت بخشنی تھی تو اس کو عقل سلیم عطا فرمائی صرف مح نہیں بلکہ عقل سلیم عطا کی اور تیسری فضیلت اور عزت اللہ رب العزت نے انسان کو بخشی نطق سے گویائی سے باقی جانور بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں مگر ان کے پاس فصاحت اور है نہیں ہے पर طور پر وہ اپنے اشاروں سے एक سے ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں اور انسان کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی تو یہ تیسری وجہ ہے اس کی فضیلت کی اور اس کو عزت بخش اور چوتھی وجہ عزت بخشنے کی وہ یہ کہ لا تعداد نعمتوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو نوازا تو ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ اس کو ہم نے چونکہ لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے نزدیک عزت اور شرف والا ہے اور پانچویں وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا خلقہ بئی اس کو ہم نے اپنے بے مثال ہاتھوں سے بنایا وبا خلب تو بھی کہ ہم نے آدم کو اپنے بے مثال ہاتھوں سے پیدا کیا تو یہ پانچویں وجہ ہے عزت اور شرف کی اور چھٹی وجہ یہ کہ ہم نے انسان کو ان کی رہنمائی کے لیے بے ارسال الرسل ہم نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہوتی رہے تو یہ چھٹی وجہ ہے ان کو شرف اور عزت بخشنے کی اور ساتویں وجہ یہ کہ ہم نے اس کو احساس والا دل عطا کیا یعنی اس کے اندر جو دل ہے وہ ہر قسم کا احساس اور ادراک رکھتا ہے خوشی اور غمی کو محسوس کرتا ہے پریشانی اور راحت کو سمجھتا ہے تو یہ ایک اعزاز ہے جس کی وجہ سے ہم نے انسان کو عزت بخشی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں ایک مصنف نے جدید سائنسی ایجادات پر ایک مقالہ لکھا تو اس نے لکھا کہ ایک دور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا ایسا آئے گا کہ انسان روبوٹ بنا لے گا اور وہ روبوٹ جو ہے اس میں انسان سے صلاحیتیں کئی زیادہ ہوں گی مثلا انسان دو چار زبانوں پر عبور رکھتا ہے وہ چونکہ مشین ہوگی تو اس کو دنیا کی ساری زبانیں آئیں گی انسان کی نظر اندھیرے میں کام نہیں کرتی کچھ دکھائی نہیں دیتا مگر اس کو اتنا سینسیٹیو لینس اور مشینری فراہم کی جائے گی کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھے گا اور روشنی میں تو دیکھے گا ہی دیکھے گا اور کام کرتے ہوئے وہ تھکے گا نہیں اور اتنے علوم اس کے اندر فیٹ کر دیے جائیں گے کہ وہ ان علوم کی وجہ سے ان سے روبوٹ سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو آنن فانن وہ جواب دے گا. یہ ساری تفصیلات لکھنے کے بعد وہ رائٹر لکھتے ہیں کہ اس کا بنانے والا روبوٹ کا بنانے والا موجد جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہے گا الہ العالمین آپ نے انسان بنایا میں نے روبوٹ تیار کیا میرے روبوٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے جو کام اس کو سونپا جائے یہ مینو ان پورا کر دیتا ہے ہڑتالہ فرمائیں گے وہ لکھتے ہیں رائٹر لکھتے ہیں کہ ہر تالا فرمائیں گے ذرا دکھاؤ ہمیں چلا کر اس کی ذرا ڈیمونسٹریشن دکھائی جائے تو وہ اپنے کئی روبوٹوں کو ایک ساتھ چلا دے گا اور وہ کام پر لگ جائیں گے اتنے میں اللہ رب العزت ان میں سے ایک روبوٹ کو خراب کر دیں گے اس کا کوئی پرزہ ٹوٹ جائے گا تو باقی روبوٹ چلتے چلے جائیں گے اور یہ خراب ہونے کے باعث وہیں کھڑا ہو جائے گا تو ہر تعالی روبوٹ کے موجد سے فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے تو بڑا شاہکار بنایا لیکن دیکھ اس کے اندر ایک کمی ہے کہ احساس نہیں ہے اس کے باقی ساتھی نکل گئے حالانکہ میرے بندوں کو دیکھ کچھ لوگ کسی کام میں مصروف ہوں گے ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد ہو جائے گا جب وہ لیٹ جائے گا تو باقی سارے اپنا کام چھوڑ کے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے کوئی اس کے پاؤں دبا رہا ہے کوئی اس کے ہاتھ دبا رہا ہے کوئی اس کے سر پہ مالش کر رہا ہے کسی کی وجہ سے कس, کوئی اس کو دیکھ کر رو رہا ہے اور کوئی اس کی تڑپ کو برداشت نہیں کر پا رہا تو سسکیوں سے رو رہا ہے تو ہم تعلیٰ فرمائیں گے یہ فرق ہے میری اور تمہاری تخلیق میں کہ تم نے جو مشین تیار کی اس میں احساس نہیں ہے. اور جو میں نے انسان بنایا میں نے اس کو احساس والا دل عطا کیا چنانچہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو اللہ رب العزت نے احساس والا دل عطا کیا جس کی وجہ سے یہ خوشی اور غمی کی تمیز کرتے ہیں خوشی اور غمی کو محسوس کرتے راحت اور بے آرامی کو سمجھتا ہے اس میں تفریق کرتا ہے بیماری اور صحت کو جانتا ہے اور اس میں تفریق کرتا ہے تو یہ احساس والا دل اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے اب اگر ہم انسان کی انفرادی زندگی کو دیکھیں تو انسان کے گرد چار مختلف دائرے بنتے ہیں چار ایسے سرکل ہیں کہ ہر انسان اس سرکل کا مرکز ہے پہلا سرکل انسان کے گھریلو زندگی کا ہے یہ چھوٹا دائرہ اس کردہ دا گرد اس کے اندر ہر فرد کو اللہ رب العزت نے کچھ رشتے عطا فرمائے اور جو وہ رشتے ہیں یہ خونی رشتے کہلاتے ہیں بلڈ ریلیشنز اس میں ماں باپ ہے بہن بھائی ہے میاں بیوی ہے تو یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر انسان نے گھریلو زندگی بسر کرنی اور ان سب کے اللہ رب العزت نے حقوق اور ذمہ داریاں فرض کر دی کچھ کے ذمے حقوق لگا دیے کچھ کے ذمے ذمہ داریاں لگا دی مگر سب کے ایک دوسرے پر باہم حقوق ہیں اور سب کے ایک دوسرے پر حقوق کی ادائیگی فرض ہے ماں باپ کی عزت کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے ان کی فرما برداری کرنی ہے چنانچہ یہ انسان کی کا پہلا سرکل ہے جس کے اندر اس نے زندگی بسر کرنی ہے اور ان سرکلز اس رشتہ داری کے سرکل کے اندر اللہ رب العزت نے تعین فرما دیا شریعت نے سب بتا دی دیکھو تمہارے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی تمہارے ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی اب ماں جتنی گناہ ہو جیسی بھی ہو عمل کے اعتبار سے مگر اولاد کے لیے اس کی فرما برداری شرط اور اولاد کے حق میں وہ جتنی بھی نافرمان ہو مگر اولاد کے حق میں اس کی دعائیں قبول ہوتی تو یہ ایک کرائٹیریا دے دیا سرکل اس طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے حقوق ہیں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں یہ بلڈ ریلیشنز ہے یہ پہلا سرکل دوسرا سرکل رشتہ داریوں کا ہے اور اس میں عزیز و اقارب اور قریب کے اور دور کے ننیالی اور دلیالی رشتہ دار سب آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے تعلق کو استوار رکھنا ہے توڑنا نہیں ہے اور رشتہ داریوں کے تعلقات کو قائم اور استوار رکھنے پر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں تو یہ دوسرا سرکل ہے جس کے اندر ہر فرد کو زندگی گزارنی اور تیسرا سرکل جو ذرا اس سے بڑا دائرہ ہے وہ ہے مومنین کا سرکل اہل ایمان کا سرکل اس سرکل کے اندر تمام مومنین تمام ایمان والے چاہے وہ ایران کے ہوں یا افغانستان کے ہوں یا کشمیر کے ہوں یا فلسطین کے ہوں یا عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں ان سب کا ایک دوسرے پر حق ہے اور ان سب کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے دی ہے کہ لجسد واحد ایسا ہے جیسا پورا ایک جسم ہوتا ہے اب جسم کے کسی ایک عضو میں درد ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے جتنی تکلیف ایک عضو میں ہو رہی ہوتی ہے اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے بسا اوقات تکلیف آنکھ میں یا کان میں ہو رہی ہے لیکن جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے پریشانی کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طرح امت مسلمہ کہیں پر بھی ہو اور وہ جن حالات اور کیفیات سے گزر رہی ہو ان حالات کا احساس کرنا بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایک دائرہ کار ہے اور اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے اس دائرے کا لحاظ کرنا ہے ایسا نہیں کہ کسی ملک میں مسلمان پر پریشانی ہو اور ہم یہاں بسنت منائیں بنگڑا ڈالیں کہ جی یہ ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے اگر شام میں مسلمان پٹ رہا ہے تو یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے ہم تو خوش ہیں اگر افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہا ہے تو ہماری تکلیف نہیں ہے ہم خوش ہیں ہمیں تو اپنی سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو جیسے جسم کے باقی اعضاء کسی ایک عضو کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بالکل اسی طرح انسان بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا اس میں سارے حقوق آ جاتے ہیں وہ اہل قرابت کے بھی حقوق آ جاتے ہیں پڑوسیوں کے بھی حقوق آ جاتے ہیں اور اپنے ملک والوں کے بھی حقوق آ جاتے ہیں تو یہ تیسرا سرکل ہے جس کے اندر مسلمان نے کام کرنا ہے اور چوتھا سرکل جو ہے وہ انسانیت کا سرکل ہے اس کے اندر پورے انسان شمار ہو اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے اور یہ اسلام کی انفرادیت ہے کہ اسلام نے اپنی تعلیمات کو محدود نہیں کیا کہ کہیں قید لگا دی گئی ہو بلکہ اسلام کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کے حقوق بھی وضع فرمائے اور قرآن نے دو بنیادی اصول پیش کیے اور ان دو بنیادی اصولوں کو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کی تشریح اور ایکسپلینیشن فرمائی اپنے احادیث کے ذریعے سے قرآن کریم نے پہلا بنیادی اصول یہ پیش کیا کہ ولا تو خب دکنس دیکھیے انسان جب بھی کسی سے ملتا ہے تو اس کے چہرے کی جو ایکسپریشنز ہوتی ہیں چہرے کے جو تأثرات ہوتے ہیں وہ سامنے والے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہم سے ملنا چاہ رہا ہے اس کی کیفیت اندر کی کیا ہے اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی تو دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ یہ میرا دوست بن کر مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے آپ کا چہرہ خندہ پیشانی والا ہوگا تو دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ یہ آدمی بڑے دل کا مالک ہے جو ملنے آیا ہے تو قرآن کریم نے یہ پہلا اصول معاشرت کا بتا دیا انسانیت کا بتا دیا کہ جب لوگوں سے ملو تو تر شروع ہو کر نہ ملو وَلَا خَدَّكَ <لِلنَّاس> کہ لوگوں سے تر شروع بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ منہ پھلا کر یا سجا کر نہ ملو کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ پتہ نہیں دس تو مار کے آیا ہے گیارہویں میرا باری ہے گیارہویں نمبر پہ میری باری لگی ہوئی بلکہ آپ کے چہرے کی ایکسپریشن اگلے کو خیر سگالی اور دوستی کی طرف دعوت دینے والی تو یہ قرآن کریم کا پہلا اصول ہے اور دوسرا اصول جو انسانی معاشرے کو قرآن نے اور اسلام نے دیا وہ ہے پہلا تو کے ہو گئے اور دوسرا انسان جب بول چال کرتا ہے تو ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں ہمارا سلام گالی سے شروع ہوتا ہے ہماری نوجوان نسل کا سلام گالی گلوچ سے شروع ہوتا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دے کر آواز دیتے ارے فلانے کام مر گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ بڑی عجیب عجیب گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کو سٹائل کہتے ہیں یہ لوگ تو گفتار سے انسان کا اندر چھلگتا ہے چنانچہ قرآن کریم نے جو دوسرا فنڈامنٹل اصول بتایا بنیادی اصول بتایا وہ بتایا وکول جب تمہیں کسی سے بات کرنی پڑے تو تمہاری بات میں اخلاق ہونے چاہیے تمہاری گفتار میں اخلاق کا کی جھلک ہونی چاہیے تمہاری گفتار اچھی ہونی چاہیے اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے بنو تو یہ دو بنیادی اصول اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہیں کہ ایک تمہارا چہرہ جو ہو اس پر خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے پیشاؤ اور دوسرے کو نا سے حسنا جب تمہیں بات کرنی پڑے تو تمہاری بات میں حسن چھلکتا ہو تمہاری گفتار میں اخلاق کا حسن چھلکتا ہو یہ دو بنیادی اصولیں جن پر اللہ رب العزت امت مسلمہ کی تشکیل چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو باقی تمام اقوام کا امام بناتے ہیں کہ تمہارے ذمے پوری اقوام عالم کی امامت ہے اور اقوام عالم کی امامت کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے چہرے خندہ پیشانی والے ہوں اور ان کی گفتار سلیقے والی اخلاق سے مزین اب آپ دیکھیں ہم جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شاید صرف دوسروں کے خون کا پیاسا ہے ایسی بات نہیں ہے اسلام جتنا ہمدردانہ دین اور اسلام جتنا مخلص نظریہ اس دنیا میں کوئی نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کتنے مظالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں پر کتنے مظالم ڈھائے گئے کتنی تکلیفیں اور کتنی مشکلات سے الاولون مسلمانوں کو گزرنا پڑا مگر وہ سبق دے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مایا ناز شاگردوں کو کہ ان کی مثال حق تعلیٰ نے تورات میں انجیل میں زبور میں اور قرآن میں بھی بیان فایا فرما فرمایا کہ وزین ماں جو لوگ میرے رسول کے ساتھ ہیں میرے رسول کے جو صحابہ ہیں روحما وبئی نہ وہ شیر و شکر رہتے ہیں ان کا معاشرہ آپس میں انتشار اور افراتفری کا شکار نہیں ہے بلکہ رحما ابئی نہ آپس میں ان کا بھائی چارہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اشدا و اللقفار کفار کے جب وہ میدان میں سامنے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر شدت ہوتی ہے میدان کارزار میں پھر وہ میدان کارزار میں خیر سگالی کے پیغام نہیں بھیجتے اللہ کے دشمنوں کو بلکہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تراہم رکع انہیں آپ کبھی دیکھیں گے رکو کرنے والوں میں سر کبھی سجدہ کرنے والوں تراہم رکا ان سر جدا یب تبو ن فضلہ اور وہ ہر حال میں اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا طلب کرنے والے ہوتے ظال کا فی التورات وہ مسََََََََََََََََََََََََََََََََ فل اور ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں دے رکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کسی یہودی سے ملے یہودی پریس تھا تو اس نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو وہ علم تو جانتے تھے تورات کا علم تو تھا ان لوگ کے پاس تو اس نے جب حضرت عمر کا چہرہ دیکھا تو اس سے کہنے لگا کہ آپ کو اگر کبھی بادشاہت ملے تو مجھے امان دے دیجئے گا انہوں نے سوچا میں کہاں بادشاہت کہاں تو انہوں نے کہا چلو دے دی کہا نہیں ایسے نہیں لکھ کے دے مجھے کہ میں محفوظ رہوں گا انہوں نے لکھ کے دے دی پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد اور بیت المقدس فتح ہوا تو ایک بوڑھا پادری جو ہے وہ ایک رکا لے کر آیا کہنے لگا امیر المومنین آپ نے مجھے امان دے رکھی یہ آپ نے خود لکھا ہوا ہے فرمانے لگے تم نے اس وقت کیسے یہ بام لیا اور یہ کیسے جان لیا کہ میں امیر المومنین بنوں گا اور تم نے مجھ سے اس دور میں کیوں یہ لکھوا لیا تھا کہنے لگا ضال کا فی التورات و ہوں فی انجین آپ کا چہرہ دیکھ کر جب میں نے تورات کی ورق گردانی کی تو مجھے نظر آیا کہ یہ ہو نہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے میں نے اس لیے آپ سے امان لی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اسلام ہمیں تنگ نظر نہیں بناتا بلکہ اسلام وسعت نظری عطا کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تو وہ ان کا غلام تھا کسی کام میں اس نے دیر کر دی تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا جو غصہ انسانی فطرت ہے کہ ہم غصہ آتا ہے تو پھر ہم کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو دوسرے انسان کی اس میں ہتک ہوتی ہے عزت میں کمی آتی تو حضرت ابوز اور غفاری رضی اللہ عنہ اس کو آواز دیتے ہیں یب سودا او حبشن کے بیٹے اس کی ماں رنگت کی سیاہ ہوگی تو اس کو کہا او حبشن کی اولاد او کالی عورت کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک سے جب یہ آواز ٹکرائی تو آپ نے حضرت ذر کو بلایا کہ ابو ذر یہاں ہو یہ کون ہے کہا میرا غلام ہے کیا تم نے اس کو کیا کہا اس نے کہا میں نے اس کو کہا کہ یب السودا کالی عورت کے بیٹے فرمایا ابو اسلام لانے کے بعد بھی جاہلیت کی رسمیں تمہارے اندر موجود ہیں یاد رکھو تمہیں اللہ رب العزت نے اس شخص پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں دی صرف یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے ماتحت بنا دیا تو ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کسی معاملے میں اس کی کسی کمزوری پر اس کو عار دلاؤ یہ دور جاہلیت کی بات ہے تم تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاؤ وہ عقیدے میں انسانیت میں تمہارا بھائی ہے اس کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاؤ اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر دیکھو کہ کام کا لوڈ اس پر بڑھ گیا ہے تو اس کا ساتھ دو اس کام میں یہ اسلام تمہیں سکھاتا ہے چنانچہ حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے گئے زمین پر लेट گئے اور اپنے غلام سے کہا کہ تم اپنا چ... اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ دو تاکہ حساب برابر ہو جائے قیامت کے دن میں دیندار نہ بنوں اپنے الفاظ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اسلام ہمیں وسعت نظری سکھاتا ہے حضرت واسلہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو ان کے علاقے سے مکہ میں گندم جایا کرتی تھی جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا مکہ والے تو میرے رسول کے دشمن ہیں تو انہوں نے گندم کی ترسیل پر پابندی لگا دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اپنے صحابی حضرت واسلہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ واسلہ انسان تو وہ ہیں گرچہ ہمارے سات عقیدے میں ان کا اختلاف ہے ہمیں مانتے نہیں مگر انسان وہ ہیں لہذا لہذا انسانیت کے ناطے ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کا گندم بند نہ کرو چنانچہ اس کے بعد حضرت واسلہ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کے لیے دوبارہ گندم کی ترسیل شروع کر تو اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے اسلام انسانیت سکھاتا ہے حضرت سہل بن حنیف اور حضرت کیس بن سعد رضی اللہ عنہما قادسیہ کے مقام پر ان کو ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت سہل بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت قیس بھی کھڑے ہو گئے تیسرے بندے نے انہیں روکا کہنے لگے یہ ذمہ کا جنازہ ہے کافر کا آپ احترام کھڑے ہو گئے یہ ذمہ کا جنازہ ہے بیٹھ جائے کہنے لگے نہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھا کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ تو یہودی ہے فرمایا یہودی تو بعد میں ہے انسان پہلے میں انسانیت کے ناطے اس کے احترام میں کھڑا ہوا حق تعالیٰ فرماتے بلا قد کرم نہ بنی آدم ہم نے انسان کو عزت بخشی ہم نے انسان کو شرف بخشا ہے ہم نے انسان کو عزتیں بخشی لہذا انسان کو یہ ذیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسان کی ہتک کرے وہ دوسرے انسان کی عزتی کرے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اس حوالے سے بہترین نمونہ پیش کرتی وہ جو مشہور سخی گزرائے نا حاتم تائی اس کی بیٹی جنگ کی قیدی بن کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاطم کی بیٹی صفہ صف, یا سفنا یا صنا بنت ہاتم وہ لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک پیش کی کسی نے کہا یہ تو مومن نہیں ہے کافر ہے آپ اس کو اپنی چادر پیش کرتے ہیں فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو بتایا گیا کہ یہ مشہور عرب سخی حاتم تائی کی بیٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر تو وہ کہنے لگی کہ حضور میں ایسے نہیں چاہوں گی میں ایسی آزادی نہیں چاہتی میرا باپ سخی مشہور تھا میرے ساتھ میرے گاؤں کے اور بھی لوگ قیدی بن کر آئے میں اکیلی چلی جاؤں گی تو لوگ کہیں گے عجیب سخی کی بیٹی ہے اپنے آپ کو تو چھڑوا کے لے آئی اور باقی گاؤں والوں کی فکر نہیں کی تو اس نے اپنی پوری قوم کو خلاصی دلوا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے گاؤں والوں کو چھوڑ دیا اور جب وہ اپنے گاؤں پہنچی تو اس کے بھائی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بہن تم نے کیسا پایا اس نے کہا میں نے ایسا اخلاق والا انسان زندگی میں دیکھا ہی جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ ادیب بن حاتم پہنچا بارگاہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور عدی بن حاتم کو دیکھ کر جس بستر یا جس طلائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں سے کھڑے ہو گئے اور عدی بن حاتم کو وہاں بیٹھایا خود زمین پر بیٹھ گئے ننگی زمین پر اور پھر عدی بن ہاتم نے حضور کے دستے حق پرس پر, پر کلمہ پڑا اور ایمان قبول کی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج میں جو پرچی آئی ہے اس کے مطابق اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آج تمہارا دشمن اور صرف تمہارا نہیں تمہارے خدا کا دشمن تمہارے نبی کا دشمن اس بات پر تلا ہوا ہے کہ تمہاری صفوں کے اندر وہ اپنے ایجنٹ بھیج کر اسلام کو مختلف زاویوں سے بدنام کرنے چلا ہے اور ہائے افسوس کہ ہم اس کے ہاتھوں کھلونا بنتے چلے جا رہے ہیں اسلام نے اپنی مایا ناز تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تئیس سالہ تبلیغی زندگی میں تقریباً چھپن کے قریب غزوات اور سرایہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی میں جس میں ستائیس غزوات ہیں اور باقی سرایہ ہیں اور ستائیس غذبات میں نو میں کتال ہوا باقی بغیر جنگ کے ہوئے اور اس میں تقریباً محتاط اندازے کے مطابق ایک ہزار اڑتالیس لوگ مارے گئے ایک ہزار اڑتالیس لوگ اس میں مارے گئے جس میں نو سو تئیس کے قریب کفار مرے ہیں اور باقی مسلمان شہید ہوئے یہ اتنا عظیم انقلاب اتنے کم نفوس کی قربانی پر آیا ہے یہ اسلام کی شرافت کا معیار ہے اور منہ بولتا ثبوت ہے اور دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دینے والے ہیرو شیما اور ناگاساکی کے ہیرو جنہوں نے ایک ایک وقت میں کئی کئی لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا وہ آج تمہاری صفوں میں انتشار لا رہے ہیں اور تمہارے مغرب زدہ میڈیا نے شبرش برپا کی ہوئی اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کسی کو ذبح کر دیتے ہیں اس کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں آخر جو لوگ ویڈیو بنانے والے تھے وہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں ہوش کے ناخن لو ہوش مسجدوں میں بم مارے جاتے ہیں کلب آباد چل رہے ہیں فائیو سٹار کی راتیں رونقوں سے بھرپور ہیں اور مساجد میں بم مارے جاتے ہیں سڑکوں پر نہتے مسلمان گرائے جاتے ہیں یہ اسلام کا کی پکچر مخدوش کر کے پیش کی جا رہی ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے ہاتھوں کھلونا بنتے جا رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اسلام نے ہر چیز کا دائرہ کار متعین کر رکھا ہے اور اسلام انتہائی شرافت والا راستہ ہے انتہائی شرافت والا جو دشمن کی بیٹی کے سر پر دپٹا ڈالتا ہے نہ کہ دشمن کی بیٹی کو بازار کی رونق بنا دے اور یاد رکھنا ایک بات اب وقت ختم ہو گیا ہے لیکن بس آخری بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ زندگی نہیں آئندہ جمعہ اس کی تفصیل بتاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اندر پانچ باتیں ہوں گی تو اس کا رد عمل پانچ صورتوں میں آئے گا اور ان پانچ میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب تمہارے ہاں فحاشی عام ہو جائے گی تو تمہارے ہاں قتل و کا بازار گرم ہو جائے گا مرگ مفاجات ہوگی جوان العمری میں لوگ مارے جائیں گے آج تمہاری سڑکوں اور گلیوں پر جو لاشیں بکھری ہوئی ہیں بد امنی چھائی ہوئی ہے اس کے پیچھے تمہاری فحاشی اور اوریانی چل رہی ہے تمہاری میڈیا کی رپورٹ ہے تمہارے قوم کے قائد کے مزار کا وہ کمرہ جس میں ان کی قبر حقیقی موجود ہے اس کمرے کو کرائے پر لڑکے اور لڑکیوں کو دیا جاتا ہے یہ تمہاری میڈیا کی رپورٹ تو جب فحاشی کا عالم یہ ہوگا کہ تمہارے پارک فحاشیوں کے اڈے بنتے چلے جائیں گے تو پھر تمہارے اندر امن اور سکون نہیں آئے گا اللہ ہمیں عطا فرمائے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین سنتیں ادا کر لیجیے